اللہ محمد. بولا بالکوسل <سؤال> <سؤال> کی <سؤال> آجانا سینانا خرجاد ہے آداب نفسوں شہر آسان سے ہر شرط نے تو جسمانی روحانی تھوڑے نکل گرانی اج دے جو متر مبارک دام وام نیکی کی تیاری نیکی کے لیے تیار ہونا اور ہر نیکی میں اپنے ارادے کو مضبوط بنا یہ موضوع جناب دے سامنے اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ میں پڑے آئے ساؤ اچا مومن لوگ ایمان والے اور فقرا لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جد بھی کوئی کم کرنے کرنا ہے کرنی ہے سب تو پہلے او دے باقاعدہ تیاری کرنی ہے اور پھر اس لیے جیسے عظم مضبوط طور پر گھر خصوصاً جد رمضان شریف آتا روزے آدھے سن لوگ کا ایک طریقہ سی کہ رمضان شریف تو پہلے اپنے گھر کے اخراجات خرچہ سودا سامان اپنے دنیاوی معاملات اے رمضان شریف تو پہلے پہ جا پوے کر لے ہوں سن میں بارے پڑھیا انہوں کا یہ معمول سالباً وہ بھی سارے خاج گانے چشت حالے بہشت کے گزرے نے جدو رمضان شریف آنا اپنے گھر کا سادھو سامان خرچہ پٹھا کپڑا لیڑا یہ سارا کچھ انہیں رمضان شریف تو پہلے پہلے پورا کر لینا اردہ کر لین کہ بڑیاں بڑی رحمتہ بڑی برکت رب سونا اس مہینے دے اندر اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول تو دیا کیوں نہ ہوگے کہ اس مہینے دے کم کاج جن بھی رمضان ت تو پہلا پورے کر کے ارادہ کر لین کہ رمضان شریف چلے تو بغیر ہو کوئی کام نہیں نہ پھر اپنے مریدا نو بھی یہ سبق پڑھانا کہ اپنے سفری معاملات دنیاوی معاملات یہ سارے رمضان شریف کو پہلا پہلا پورے کر لو رمضان شریف دے اندر اپنے آپ جان ن اپنی ہر وحدہ لا شریف واسطے مختص کر کے بہ جاؤ بغیر نیکی کوئی ہو سرندی رحمت اللہ آپ سرکار کا بھی یہ طریقہ آپ اپنے مکتوبات شریف دے اندر لکھنے لیں کہ رمضان شریف دے اندر سفری معاملات نو چھاڑ دیتا جائے دنیاوی معاملات نو جننے تک وہ سفدہ ترک کیتا جائے اور اپنے آگنو اللہ تعالی دی بندگی اور عوضی او عبادت واسم مختص کیتا جائے عروضی او بارگاہ دے اندر بندہ چھوک جائے کیونکہ مولا سونے نے رحمت مہینہ بڑھا ہے، خیال کر کے اس مہینے مہینا مولا کی بندگی والے آ جاؤ پتہ نہیں زندگی مہینہ نسیب ہوا یا نہیں اور بزرگان نے دین کا طریقہ رہا ہے کہ جدو جی رمضان شریف آنا تو لوگ نو تلقین کرنی لوگو نیکی مہینہ آ رہا جے ربکی آنا آ رہا جے رب دی رحمت آینہ آ رہا جے تو لہذا خدا دی قسم کر کے آنا مزدور لوگ مزدور لوگ اپنی مزدوریاں چڈ دین ادھر روزہ رکھنا روزہ رکھ کے کم نہیں ہونا کم کر لیں تو روزہ نہیں رکھنا رمضان شریف کے مہینے تو پہلے پہلے اپنا کام کاج پورا کر کے کم چڈ دینا محنت مشقت والے جہدے نہیں ہو سکتے انہوں ترک کر دینا کما نڈ دینا دنیا نڈ دینا पर रब की बंदगी और रब के फर्दानसम ज इराद जिन्हू नीयत आखिया जा नीयत आसम इरादा ने त्यारी ने वास्त कमर बन लेना قسم کر کے آنا یہ کام لوگوں کی بخش کا سبب بن یہ امت محمدیہ دا خاص ہے ادرت سید موسیٰ علیہ السلام سرکار نے اپنی کتاب شریف دے اندر مولا نے اگلت علیہ السلام سرکار دی کتاب دے اندر اپنے محبوب کی امت دی گل نقل فرمائی سی کی ایک خاصا امت اے محمدیہ دا مولا تعالی نے سابقہ آسمانی کتاباں اللہ دبی ادرت موسا سرکار نے جدو پڑیا ارض کر دے نولا سونے یہ جڑی امت بنائی ہے سونے نبی ایسیا رحمت والا نبی بنایا مئیوس نبی امت چ شامل کرا دے لیکن ان لوگوں کی گل جنہ نے امت ہی بن کے وقایا تقریباً امت نے اکثر لوگ نے اپنے رب رسول بے وفائی اور قداری کی لوگ میرے آخا صرف وہ ہوئی تے پرہیز وفا کیسا کی او خاصا امت دا حضرت سیدنا موسا علیہ السلام آم سرکار نے پڑھیا مولا سونے نے اپنے نبی ایسی امت بڑائیے ایسے لوگ بڑا نے آخری نبی امت اس نبی مولا نے سید لمبیا بنا ہے نبی نبیاں کا سردار ہے اور رسول رسولوں کا دان لے کی چاہے مولا سونے کے تین واسطے کمر بستہ ہو جانا کمر بستہ ہو جانا ارادہ کر لینا میرے آقا نامدار نے خموج نیت نمو نے نہیں اچنا ج میری رحمت دے اوتے. میری رحمت دے اوتے ناز کر کے باچا میں رحمت دے دروازے پہنچا دوسری حدیث سے مولا فرماؤں ہے میرے بارے میں میرے بارے میں جو جیسا خیال کرتا ہے میں اسی کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں اگر کوئی میرے اچھے تو قائم کرے بھروسہ پورا رکھے مولہ فرما تو جب بی تھیا آیا بیٹھا ہو جی سوچ آئی مولا سونے دارے بندہ کیوں بیمار والے عقائد رکھے تھی. کیوں وہ کمزور سمجھے تو وہ چو رہی ہے فرمائی خدا دیکمگر گیان جسم بہت باوے بندہ بیمار ہوے لاچار ہو جرمی لا ہو سونا فرما مولا سونا فرما ادھی سڑ البی نبی رہو اللہ نبی ہرائے عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ قال کارا کال رس اللہ صلی اللہ ابد الرحمان بن سک بیان کر رہے نامدار نے فرمایا اور اس حدیث سو امام مسلم نے امام مسلم نے اپنی صحیح دے اندر نقل فرمایا میرے آکا نامدار نے فرمایا ان لاہکار آندو راج سام بے سک مولا سونا نہیں ویکا تھے جسم ولے نہیں وا تھوڈیا سورتوں وے نہ جسما بے نہ سورتوں کی اندروئلا رب سونا وی سورت کسم نہیں ویخ لو دل ویخ ارادے دا تعلق نیت دا تعلق ارادے دا تعلق دا تعلق تل دا تعلق تل نال خدا کسمگر گیا میرے آگا ارامدار سرکار نے فرمایا اے موبنو یا موبنو جڑا تسا مان لیا جہاں تصے رب سونے کے اسلام نبول کیا قبول کوئی مو مل تھے مل گل تش ہوتی گئی امیری دتی فقیری فکیری دئی جس حال چی رکھے من خوش جنہ جنہ بندے دے آزائم مضبوط تیری صورت اور شام وی کہ اس دا دل میرے اسلام سے کن خوش ہے اور اے دے عزائم کتنے بلند نے یہ تا میرے آقا نام دار نے فرما حضرت فروخ آدم کی روایت سنا وا ادرت سا فروک آدم رضی اللہ تارا لو آپ سرکار سرکار آپ سرکار روایت کر دے لبا اور روایت کرتے نے ریاح بنا برلا تعویت کرتے نے بن رضا مرضا ت سدیش امام بخاری نے اپنی اندر نقل فرمائے اور امام ابو الحسن مسلم بن حجاج بن حجاج مسلم خوشحری نے ساگوی نے اپنی اندر بیان فرمائے حضرت عمر بھی نے آپ روایت کرتے میرے آکا اراندار نے فرمایا کلہ اور تقریبا سکولی طبقہ یہ ظاہر طبقہ یہ سدیش دان کڈی پھر دے کہ حرام کم ہولال کم ہو چیل ہو ہو ہوا جائز ہو نیت نو ویخیا جان کر کے کر کے جدو اص نکھنے ہوئے کفر چٹو دی تعلیم یہودی دی تعلیم چھٹو, چھٹو، سانو اگو انم اللہ والو بلی آت میں آخر ویخ نہ فتوالا مرد عورتان مردہ عورتوں کا یق جہ ہونا چڈو کین سلام تماشا نہ بناؤ سانو کہ مولوی تھوڑی اپنی نیت سا اپنی نیت مستحب کم جائے گھر والے میرے آکا نامدار نے اگے تا کر کے اس حدیث کی تسری میرے آقا نے خود فرمائیے فرمایا بھائی مال گلی میرے ہجرت ہو رسول ہی بار نے فرمایا اصل ہے اصل گل نقصان مالونی یاد کہ عمل دا صحیح ہونا عمل دی صحت مراد اور مولا دی بار قبول ہونا قبول ہوتے ملنا <تصفح> یہ نیت مطابق جی تری نیت ہوت گی جی تری نیت ہوگی دا کا اثر گا جی والے نیت میتی جی خرابی ہے آج میگتا نہیں پھر امر ایک دنیا کے لیے اجرت کر رہا ہے ایک اللہ رسول کے لیے اجرت کر رہا ہے ایک دنیاوی مقرد کے لیے اجرت کر رہا ہے ایک اللہ الحر سراہی کرنے کے لیے اجرت کر رہا ہے میرے آقا نے فرمایا کام دونوں کا ایک ہے لیکن اجر ایک نہیں ہے گمدان سا گرمی بڑی جرابے ہلاک بھی بڑے تنگ نے ہلاک بھی بڑے چہ بچیا کما مسالا بھی لا لے جی بیمار بھی ای گریب بھی کام کاج بھی کرنا روزے بھی آ گئے نے مشحک بہت فرما ہوا دل سڈے بار امزور بارے اور بندہ بہو بیمار ہومار ہو رب سونے کی گل منا گے خود اطابع داری گے بھکتا ہے گاتے ناسنے آنگے خدا دیکھ سم کر گیا صحابہ فرمو دے لے ایسے حدیث دے ماتا صحابہ فرمو دے لے فرمایا ہے پختہ ارادہ کردے ساں کاموں میں ہو جارے گا اللہ تخ اب شروع مل جنا لوگ او لوگ جنہوں نے آخیا اللہ سڈا رب سان پالن والا مولا ساڈا پروردگار مولا انہوں نے آخیا دسمست کا منہ پھر ڈٹ گئے ڈنے آزاد قسم کر کے آنا بزرگ فرما دیتے تین اسلام کمزور دل والے کا راہ موڑ کے پچھا بیٹھے نا آئی ہائے گئی جان چائے بال گیا یہ وہ میدان ہی سولہ نبی دین اسلام میدان ہے یہ دا میدان دل اے ہوئی نیت ہوئی مقصد اور امام آزم امام اعظم سردار جد اپنے پتر حضرت حماد نصیحت فرمائی نا فرما نے یا بل یا بلتا ملبیش جمع جمع تو الف حضرت امام آدم فرما نے آپ نے اپنے پتر نو پنج آدیس سنا پہلی حدیشے ہوئیے حضرت فروغیاد کی روایت کر لو نہ پہلی حدیشے ہوئیے آخر آدھے وہ پیارے پتر سو میں پن لاک امام <تصفيق> آدم اور اپنے پتر نو نصیحت فرما رہا ہے اچھا کوئی باپ ہے اور پھر وقت دا امام ہوا دمام ہوا بےچان ہے کہ میں اپنے پتر کو کوئی نصیحت آی گل لکاو آخر آدمی پتر پانچ لکھ ادیس کٹیاں کیتیا پہ ادیس ارادہ تری نیت تری تیاری تری ہمی مضبوط عمل <سؤال> بن جا کر گے تر گئے صحابہ نبی پاگ دے سہابا وہ نو نبی سونے دے فرمان کماح کحو جو سنے سن سمجھ بھی ای سن سمجھ بھی ایسی تین سو تیرہ نے آ تین سو تیرہ نے سواریاں بھی کوئی نہیں خوراک بھی کوئی نہیں اسباب بھی تھوڑے ن تین سو تیرہ نے شیر بھی رادا مضبوط ہے نیت مضبوط ہے نیت در خلوص ہے بلند تر پی نے چند ولے اصل جو پکا سی ساتھی فرما نے اور فرمایا دورانے جنگ میری تلوار کٹ گئی دورانے جنگ میری تلوار کٹ گئی میںمنند لال والے بھائی سونے آدار چٹ گئے سونے نبی ہاتھ مبارک خزور دی چھڑی سی فرمایا لے جا صحابی کام نیت ایڈا بلند سی پتا فرما نے وہ چڑی میرے ارادے فرمایا تلوار چنڈ دہ سات ایک ڈگا سی چھڑی چنڈا سان سفا ڈگدیا ہے ا محلہ معلوم یاد اور جو ہے ترجمانی میرے پیر باہو نے فرمائی پیر باہو فرما فرمائی shocker جو ہے میرے آکا انعام دار آپ سرکار دے فرمان فرمانات بھیا رات یہ سوالی سارا دے نیت جنیا بھی موے گی ارادہ جنام ہوا ازائم جنگ گا جاگا خدا دیا بندے مولا دی دے اندر بندہ کیے کہ ہمت کرے یہ سا کم نہیں ت فرما کر لو برقدم خدا دیکھ کر کے ناج اجانڈے آسان چارا دن ستیا روزہ نہیں رکھنا وہ سڈے یا باؤ آجاد سن گرمیاں روزے رکھنے کنک بھی کرنی ہے صبح شام تک بھی کرنا روزہ بھی نیکی واسطے ہر دم ہر دم تیار رہتے کہ بھی ہو گے جس طرح بھی ہوا سونے حکم نہیں تیرا حکم گے. ساٹے جو بھی بیچی جائے. جب مولا مولا سونا وہ بھی گفور رحیم ہے. جب مولا سونا رحمت فرما سی کہ تسا میرے واسطے تیار ہو گیا میں اپنی رحمت وگرنا وگرنا یہ انسانی طاقت جہی ہے انسانی طاقت جیڑی ہے وہ صحابہ کرام چھ چھ دن بکے رہنا چھ چھ دن فاقا رہنا ایک لکماں ن لنا اور پھر جنگ ولے ٹور پین اچھا بندہ چھ دن بکھا رہے وہ جنگ کرے گا خوراک ہی نہیں گئی کھانا ہی نہیں گیا دے دو دن بھکھے کاٹ لیے تو منگی تھی لیکن انہوں نے آسان جن بلند سن اس قدر انہوں نے اتنے ربھی رحمت بھی سیادہ حضرت خالد بن والی ہے جنگ آ گئی آپ پیدلوار چک لرمایا بکھ آ گئی ہے تاں رب سونے لینا حضرت خالد بن والی عید فرما نے فرمایا میری زندگی دی او جنگ عدیم رہی ہے نا آ آ اے میں دی, کوئی جنگ نہیں لگنی یاد پانچ لکھ ادیش کا نچوڑ کہ تیری نیت تیرا ارادہ تیرا تقوی تیری تیاری تری ہی مضبوط ہو رب سونے کی رمت اتنا زیادہ آہ! آہ! اور جنا اور جنزور رحمتہ رحمت دو اور جا بہت جہاں ایم کر واوے نا خدا کی کسم کر کے آنا اے فکیر ہو درویش ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے باہیں دور ہو جیا کیوں نہ ہو جا ہر وقت رب سونے کی اقبال نے اسی گل گل کی اسی گل کی منظر کشی کی جہر رب سونے لگ جائے نا نبی سون رسول اور خدا نا وہ ہر وقت کمر وسلے رہا بندو جا بندو جد میزان لگا ہوا آخری جی سنار گا لگ لگا میزان لگا ہوا مولا دی بار گاہر اجر سدا مولا گا. پھڑو لے جاؤ جہنم مولا اصا آواز پڑیاں سن اثا روپے رکھے سن اساں قربانیاں پیتی سن اصا ہزاں پیتی سن اصا زکاطہ پیتی سن اصا سلکے کیتے سن جنا تمجیتے سن ہجرولہ تگو جائی کی سن جا حجر رونا تم منگو آخن گے مولا سونے برباد ہو گئے اص تباہ ہو گئے کھ نہ باہ بربادی آزاد کریت چساد نہ رکھتے اج سانو اجر مل جا مولا فرماگا جاؤ کی قربانیاں بھی لوگ اجر کوئی نہیں الگ الگ کوئی بھی نیچی ہوئی بھی نیچی ہو گئے کردرگ فرما فرمائے نیکی اندر رب دے خوبوں دے اندر پامے جنی سختی بھی آ جاوے بندہ کسی بندے شکایت جب کسی شکایت کرے گا تو مولا دی شکایت کرے گا جب مولا تو پھر اپنے حالات اور لوگ ایسے ہو جنہ دیاں نیکیاں تھوڑی ہونگیا نیکیاں تھوڑی ہونگیاں مولا, مولا سونا انہوں نے اجر زیادہ دے گے. رحمت فرما کام کردے سونا وہ نیت دو میری رساؤ تھی میرے واسطے کیتے نے میری خاطر کی میں تھوڑے کیتے نے جاؤ لو عمل زیادے نے پر نیت چی لبنی یاد اے مطلب یہ امن نیت چسا نہیں کھبنا عمل تھوڑے نے کرا ہے جو ہے سونا دا بیڑا پار فرما دے گا پتہ لگتا ہے پتا لگتا ہے امل کر ہم و سواد زیادہ امل وڈے نیت پاسے دے ارادہ فاسے دے ازم فاصے دے. دے پھر کھ لبنا اس واسطے نیکی کا نیکی کا ارادہ رکھ را اور اور خالص اور مولا نے اپنے محبوب کا سب کا مہربانی فرمائی ہے اپنے محبوب کی کہ جس ویل خالص ہو کے انہیں حکم دیا وہ اللہ کی عادت کریں اور خالص دن سے کریں و و نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے زکات کی رضا کے لیے فرمایا یہی تو سیتا یہی تو سیتا تھی مطلب سدھے تین تھے وہی نے جنہیں نیت خالص اللہ <سؤال>